هو وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقسا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے موسی و لا تتخذوا من دونی وکیلا اور ہم نے موسا کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے راہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ ٹھہرانا كان عبدا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے اسرو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 اور بڑی سرکشی کرو گے بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا ہم نے اپنے سب لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا تم عليهم پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا ان اکثر تم اقس تم نے پوسی کم جاء وعد تم پلوتی ہکم ولیدخل المسجد كما دخلوا اول مره وليتكبروا ما على تكبيرا اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا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 آیتا نہار مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیئ فصلناہ تفصیلا اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر وَمَا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانا مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندا ہو کر داخل ہوگا ومن اراد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 محبو ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردیگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض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 ملامتیں سن کر اور بےکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے اللہ تب دوں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 ان صالحين فإنه كان غفورا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے وآت ذا اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کفورا کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیتان اپنے پروردیگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی نا شکرہ ہے اگر تم اپنے پروردیگار کی رحمت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 کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گنا ہے وَلَا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فاحشةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے وَلَا النَّفْسَ حرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحق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 اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلا لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أحسن حد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 اننکم لتقولون قولا عظیما مشركو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی ناماقول بات کہتے ہو ولا قلی صرفنا فی ھذا القران لیذکروا وما یزیدہم الا نفورا اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں كان كما الى کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے عن وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت آلی ہے سب لگو سم پی وَإِن من إلا يسبح بحمده لا إنه كان غفوراً ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تصویر کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تصویر کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار اور غفار ہے اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں شکل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں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 اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب باطف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو ضرور عنایت کہو کہ مشرقوں جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اولائکہ الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلت ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویقافون عذابہ ان عذاب ربکہ کان محذورا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 یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وما منعنا أن نرسل وما نرسل اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو وَإذْ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردیگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں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 یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیازوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیتان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے ان وکیل جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کار ساز کافی ہے نبی رَحِيمًا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّمَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ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 ان بكم جانب البر او عليكم حاصبا تم لكم کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خوشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ دن ان قاصفا من بھی میں بما تم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 پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ کم نیم پیلری تفل اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فذیرت دی یوم ندعو کل اناس با ایمانہم فمن اوتیہ کتابہ بیمینه فاولائک یقراؤون کتابہم ولا یظلمون فتلا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 اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور عن اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دیں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 اذن ضعف لا تجد لك علينا نصيرا اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دے تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم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 مشہور اے محمد صلی اللہ علیہ وی وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا مجھ بے حضور ملائقہ ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجد کی نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکی سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو لو کو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 اد میں <يَعُوسَى> اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے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 اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محف کر دیں پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ إلا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 وَنَقَضِ صِرَّتَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى الْأَسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 او تكون لك جنت من نخيل وعنب فتفجر خلالها یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو او یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لگراؤ یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ أَنْ يَكُونَ لَكَ فَيْئَتُ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ إِنْ تُبْحِثْ عَن رَّبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رسولا یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں وَمَا اللہ بیچہ الرسول اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی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 کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے الہید کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے ومن اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے اور ہم ان کو قیامت کے دن آندھے منہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے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 تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا الم تحمت ربی تم خوشیت کیور کہہ دو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 مسور اور ہم نے موسا کو نو کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسا میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے لقد علمت ما رب السماوات فرعون انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو اور اے فرون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے فَأَرَادَ أَن مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے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 اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے البرید کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ پی نفسی ہی حق ہے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 بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرویو شریفیہ کلو شریف فل ملکی تكبيرا اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت ہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آج و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو